الحمد للہ وقفہ وسلم امباد معرفت نبی پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ہر مسلمان کے لیے نبی عید صلی اللہ علیہ السلام کی معرفت آپ کا مقام آپ کا منصب آپ کا مرتبہ آپ کے متعلق کے ساری ضروری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے اس میں سے تین چیزوں کا علم ہونا آپ کو بتایا جا چکا ہے آج چوتھی چیز جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے یہ آپ کو بتانا ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام السلام پر،, پر ایمان لانا جو ہم آمن تو بلّہ ملا ہی و قطبی و رسولی رسول پر ایمان رکھنا اس وقت تک نہیں مکمل ہوگا آخری نبی محمد وسلم پر جب تک کہ ہمیں اس بات کا علم نہ ہو جائے اور oh, یہ, یہ کیا ہے کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی ہیں آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے سابقہ انبیاء جو گزری ہی ہوئی ہیں لاکھوں کی تعداد میں اور ہمارے آخری نبی پر جو ایمان لانا ہے یا ہمارے آخری نبی کے متعلق جو علم ہونا ہے اس میں اور دوسرے تمام انبیاء ساطبی ان میں دو چیزوں کا فرق ہے دو چیزیں ہمارے نبی کے متعلق مخصوص ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی جو ہیں ان سے پہلے جتنے انبیاء اور پیغمبر آتے تھے وہ خاص ایک قوم ایک نبی ایک قوم ایک علاقے خاص امت کے لیے آتے تھے پوری دنیا والوں کے لیے نبی بن کر کے نہیں آتے تھے ایک شہر کے لیے ان کو اللہ نے نبی بھیجا ہے یا ایک قوم کے لیے اسی قوم پر ان کے لیے ان کی اتباع ضروری ہوتی تھی اور نبی دنیا سے چلے جاتے تو نبوت کا سلسلہ کھلا ہوا تو دوسرے نبی آ جاتے تھے آہ آہ تو اس طرح سے وہ نبی دوسرے نبی آ جاتے تو ہر نبی نبی رہ سراب سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہوئے ہیں ہر نبی خاص قوم کے لیے خاص علاقے کے لیے آتا تھا لیکن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسے کہ اس سے پہلے گزرا وہ کسی خاص علاقے خاص قوم کے لیے نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے ہیں عرب کے لیے اعظم کے لیے یورپ کے لیے امریکہ کے لیے افریقہ اور آسٹریلیا کے لیے دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان آباد ہیں ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنیا ہے آپ کی نبوت اور رسالت عمومی ہے کسی خاص علاقے قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے بلکہ یہاں تک انسانوں کی طرح جنوں کے لیے بھی تمام جناتوں کے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں ایک تو یہ خصوصیت ہے یعنی ہر نبی مخصوص قوم علاقے اور علاقے کے لیے آتا تھا ہمارے نبی کسی مخصوص قوم اور علاقے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے ایک ہی نبی بن کر کے آئے ہیں دوسری چیز جو ہمارے نبی کے لیے خاص ہے اور سابقہ نبیوں کے اندر وہ چیز نہیں تھی وہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تھا نبی علیہ سلاۃ اسلام کے پہلے ایک نبی دنیا سے جاتے دوسرے آگئے دوسرے گئے تیسرے آجاتے جاتے تھے ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ ی کے بعد دیگر انبیاء بھیجتا رہتا تھا لیکن ہمارے آخری نبی جو ہیں یہ آخری نبی کو کہا جاتا ہے خاتم النبی ہے یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں خاتم النبین جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سے اندر مَا كَانَ محمد ان ابا کم رسول اللہ و خاتمن صورت احزاب کی آیت نمبر چالیس ہے اس میں اللہ نے واضح کر دیا ہمارے نبی محمد جو ہے النبیین ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں کیوں خاتم خاتم کہتے ہیں اس اور مہر کو اور مہر کب لگائی جاتی ہے کسی پیپر پر جب اس کی کارروائی پوری مکمل ہو جائے تو آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے اب مہر لگا دینے کے بعد کوئی چیز اس میں داخل ہوگی تو غلط ہوگی کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی اسی لیے حدیث کا مطلب یہ کہ نبوت اور رسالت کا جو دروازہ کھلا ہوا تھا جب کے بعد دیگری نبی آ رہے تھے اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس دروازے پر اسے پر خاتم ہو گیا مہر لگ گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے تو آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اب قیامت تک نہیں آ سکتا اسی لیے صحیح ہیں یعنی بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں نبی علیہ السلاط السلام نے نے خاتم النبیین ہونے کی بڑی شان مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شاتر مایا میری مثال اور تمام انبیاء کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے بڑا قیمتی بڑا آلیشان محل لگایا بہت آلیشان محل بنایا لیکن اس میں ایک اٹ کی جگہ رہ گئی پورا محل تیار ہو گیا آباد ہو گیا لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے لیکن اس محل کے اندر دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی اب جب دنیا کے سارے لوگ محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں محل تو بہت شان ہے لیکن ناقص ہے ایک ایٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہے تو ایک شخص اٹھایا ایک اینٹ وہاں لگا دیا اب مکمل ہو گئی اب کسی اینٹ کی جگہ باقی نہیں رہ گئی کوئی عید دیوار پر رکھی ہی نہیں جا سکتی ٹیکے گی ہی نہیں آپ نے ساتھ میں یہی مثال ہماری اور تمام انبیاء کی ہے نبوت اور رسالت سب مکمل ہو گئی تھی جتنے انبیاء کو آنا تھا آ چکے تھے ایک نبی کی جگہ باقی تھی بس جتنے نبیوں کو اللہ تعالی نے بھیجنے کا ارادہ کیا تھا سارے انبیاء دنیا میں آ چکے تھے ایک نبی کی جگہ باقی تھی اللہ کا سروفر وہ میں ہوں ہم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا تو یہ آیت اور یہ حدیث دونوں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں ہمیشہ اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے ہر کلما گو ہر مسلمان جو لا ارا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اشحد اللہ ارح اللہ واشحد محمد رسول اللہ یہ کلمہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے واجب یہ کہ نبی کے متعلق یہ علم ہو اور یہ یقین رکھے اس پر ایمان رکھے کہ آخری نبی ہیں آپ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اسی لیے نبی رہے سر آپ سامنے ساتھ رمایا اے لوگوں میرے دنیا سے جانے کے بعد تیس آدمی دنیا میں پیدا ہوں گے کل ہوم یاد یس یز ہو ہمارے بعد دنیا میں تیس آدمی پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک لوگوں سے بتائے گا کہ ہم نبی ہیں ہم نبی اور پیغمبر ہیں اللہ فرمایا ایسا میری امت میں ہوگا ایسا میری امت میں ہوگا کہ تیس آدمی پیدا ہوں گے بعد دکھ وقت سے وقت سے دنیا میں میرے بات اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا ہم نبی اور پیغمبر ہیں لیکن اللہ سن لو خاں تم نبی جین اللہ نبی بعدی۔ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی ست اللہ کا کوئی نبی تو نہیں آ سکتا رہے وہ دعوے دار جو تیس چالیس ہوں گے آنے فرمایا او وقت کے دجال ہوں گے فریبکار ہوں گے جھوٹے اور نمبری بدماش ہوں گے ان میں پر ایمان لانا کفر و شرک ہوگا اسی لیے جیسے ہمارے یہاں ہمارے ہاں, ہاں اگریزوں کے دور میں مرزا غلام احمد پیدا ہوئے انہوں نے کہا ہم نبی ہیں کتنے لوگ لالمی کے بنا پر ان کے پیچھے چلے گئے آخر میں پوری دنیا نے مل کر کے فتویٰ کیا کہ یہ فرقہ اسلام سے خارج کافر ہے چونکہ یہ مرزا غلام احمد کو سچا نبی اللہ کا نبی مانتا ہے جب کہ قرآن و حبی سے کہتا ہے کہتے ہیں کہ کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا خاصمنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لئے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے نمبر پانچ ہمارے نبی علیہ سلاۃ کے متعلق جو ہم کہتے ہیں لا اللہ محمد الرسول تو محمد صلی اللہ وسلم کے متعلق جو علم ہمیں ہونا چاہیے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی علیہ سلاۃ وسلام کی اطاعت اور فرما برداری ہم تمام لوگوں پر واجب ہے ایمان لانا بھی واجب ہے اور آپ کی اطاعت آپ کے قول آپ کے افعال سے, آپ کی ہدایات اور آپ کی سنت و حدیثوں کو ماننا قبول کرنا بھی ضروری ہے بغیر اس کے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر کسی نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس نے ایمان لایا کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن آپ کی اطاعت نہیں بس کلمہ پڑھ لیا یا مسلمان گھر میں پیدا ہوا بس کافی سمجھتا ہے یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ نجات کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر یقین رکھیں اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کی نبی کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی اسی لیے صحیح بخاری کی روایت نبی علحی سرآماتے ہیں کل کل امتی نل جنت اللہ من ابا ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے اللہ من ابا مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا صحابہ نے پوچھا یارسلو و من ابا کون سا ایسا بدبخت انسان ہے جو آپ کا انکار کرے آپ نے ساتھ نمایا من افا فقد فقط دخل الجنہ ومن اثانی فقد ابا بہت واضح حدیث ہے آپ نے ساتھ نمایا کہ من اطاانی فقد دخل الجنہ جس نے میری اطاعت کیا ایمان لایا کلمہ پڑھا اور میری ہی اطاعت کیا جس نے میری اطاعت کیا فقت دخل الجنہ وہ تو جنت میں داخل ہوگا جس نے میری اطاعت کیا وہ تو جنت میں داخل ہوگا لیکن ومن آسوانی ومن عصانی جس نے میری اطاعت نہ کیا میری نافرمانی فرمانی کیا میری باتوں کو قبول نہ کیا اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے تو نبی علیہ السلاۃ اسلام نے ارشاد نمایا وہ امن جس نے میری نافرمانی کیا فاقہ دا سمجھو کہ اس نے بھی انکار کر دیا کتنی کتنا بڑا جرم سمجھو کہ انکار کر دیا اس لیے وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے اسی لیے نبی علیہ سراب صاحب نے ساتھ نمایا لا مینو احاد ہتھا لایو مینو احاد کم ہتھا یقین تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا غور کریں لا مینو احاد آپ نے صحابہ کو خطاب کیا لا اہد حکم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتہ یا کون ہوا ہوتا با جی یہاں تک کہ میری لائیو شریعت کے مطابق اپنی خواہشات کو نہ بنا دے یعنی مومن ہونے کے لیے نبی کی اتنی اطاعت ضروری ہے یہ ہمارے اندر یہ علم ہونا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ جب تک نبی علیہ الفاق کی اطاعت نہ کی جائے تب تک انسان مومن نہیں ہوتا اپنی خواہشات اپنی پسند اپنے جذبات اپنے ذوق کو جب تک نبی علیہ السلاط اسلام کی لاہوی شریعت کے تابع نہ بنا دے اللہ مین و حدم اس وقت تک, تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اسی لیے چونکہ نبی علیہ السلاط اسلام کی اطاعت کے بہر جنت میں جانے کے لیے ہدایت ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے ہدایت ضروری ہے اور ہدایت اس وقت تک انسان کو نہیں ہو مل سکتی جب تک کہ وہ آخر نبی کی طاط و فرما برداری نہ کرے اسی لیے نبی علیہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورت نور کے نرشا ان تو او تہ تدو اکبر وہ ان تو تدو اے لوگوں اگر نبی ہمارے نبی کے اطاعت کرو گے تب ہی تم ہدایت پر آؤ گے یہ چل گیا کہ نبی علیہ صداقام کے اطاعت نہیں کرے گا تو کسی نہ کسی کے اطاعت تو کرے گا انسان کی فطرت میں ہے کسی نہ کسی کے اطاعت کرنا اگر آخر نبی کے اطاعت نہیں کرے گا تو لوگوں کے اطاعت کرے گا یا کم سے کم کم سے کم آدمی اگر نبی کے اطاعت نہیں کرے گا تو اپنے نفس کی اطاعت تو ضرور کرے گا انسان کی فطرت میں ہے عبادت اطاعت کرنا اگر عج رسول کے اطاعت نہیں کرے گا تو اپنے نفس کی اطاعت کرے گا اور جب نفس کی اطاعت کیا تو نفس انسان گمراہی پہ لے جاتا ہے اسی لیے ہدایت کے بغیر جنت میں آدمی نہیں جاتا اور ہدایت اس وقت تک آدمی کو نہیں مل سکتی جب تک کہ آخری نبی کی اطاعت نہ کرے جیسے رب العالمی نے فرمایا وہ ان تی اگر تم ہمارے نبی کے اطاعت کرو گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی پتہ چل گیا جس نے نبی کی اطاعت نہ کیا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی ہدایت کی توفی میں سے فرمائے خلاصے کا نام یہ کہ نبی کو کے متعلق جس چیز کا علم ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو کہ نبی کی ہدایت اطاعت کے بجائے نہ ایمان مکمل ہے اور نہ تو نبی کی ہدایت کو ترق کر دینے کے بعد ہدایت ممکن ہے ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے اطاعت کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے دنیا کی اطاعت کر ڈالیں اگر نبی کے تعاعت نہیں کریں گے تو کبھی ہدایت نہیں ملے گی اللہ عمل کے تو فکر سے فرمائے اقول و قولی یاد اللہ کلاتوں